مدری چینل کے ناظرین الحمد سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اور اس سلسلے میں ہم امام اہل سنت اعلی حضرت اشہ امام احمد رضا خان رحمتہ اللہ تلا علیہ کی سیرت کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اب تک کئی موضوعات پر الحمدللہ گفتگو کی جا چکی ہے آج بھی انشاءاللہ تبارک آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی ساتھ حاصل کروں گا توجہ کے ساتھ سماج فرمائیے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے بہت سارے علوم کے اندر ماہر تھے اس لیے ہر ہی فن کے اندر آپ رحمت اللہ تل کی تحریریں اور آپ کی کتابیں ہمیں میسر ہیں یا تو وہ کتابیں ہی ہمارے سامنے موجود ہیں الحمدللہ یا پھر ان کے حوالے اور ان کی جو عبارتیں ہیں وہ ہمیں آپ رحمت اللہ تلاڑی کی کتابوں کے اندر ملتی ہیں کہ امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تلاڑی کو اللہ تبارک تعالی نے کس قدر علوم کے اندر مہارت عطا فرمائی تھی ویسے تو آپ کو بہت سارے علوم کے اندر بہت سارے فنون کے اندر مہارت حاصل تھی لیکن بالخصوص چند ایسے فنون کہ جو آپ کے پسندیدہ بھی تھے جس میں آپ کی رغبت بھی بہت زیادہ تھی اور اس حوالے سے آپ کا کام بھی بہت زیادہ رہا ہے تو چونکہ آپ رحمت اللہ تل کی یہ عادت تھی کہ آپ اہم فل اہم کو ترجیح دیتے تھے یعنی جو اہم کام ہوتا تھا جو اہم چیز ہوتی تھی اس کی طرف آپ کی توجہ زیادہ رہتی تھی تو عام طور پر آپ نے جن مسائل کو حل کیا جس, جس فن کے اندر زیادہ سے زیادہ لکھا ہے وہ علم فک ہے یعنی لوگوں کو جو درپیش مسائل ہوتے ہیں ان کی تہارت کے حوالے سے نماز کے حوالے سے روزے کے حوالے سے زکوٰۃ کے حوالے سے حج کے حوالے سے نکاح و طلاق کے حوالے سے خرید و فروغ کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے نوکری کے حوالے سے اس طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلا عڑے نے جو شرعی مسائل ہوتے ہیں فقی مسائل ہوتے ہیں اس پر بدکثرت تحریریں کی ہیں اور خود آپ رسمت اللہ تلا اڑے کا یہ فرمان ہے کہ میرے پاس بعض اوقات پانچ پانچ سو سوالات آئے ہوئے ہوتے ہیں استفتہ آئے ہوئے ہوتے ہیں جو پانچ سو کی تعداد تک بعض اوقات پہنچ جاتے ہیں یعنی اتنا زیادہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلا اڑے کی طرف لوگوں کا رجوع تھا تو خاص طور پر آپ کا جو لکھنا تھا وہ علم فکر میں تھا فقہی مسائل پر لکھنا آپ کا بہت زیادہ رہا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ امام سنت رحمت اللہ سنت رحمتہ اللہ تعالی کی اس حوالے سے جو عظیم شان تصنیف ہے وہ آپ کے فتح کا مجموعہ فتح رضویہ شریف ہے کہ جو بہت زیادہ تعداد کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر شاعب بھی ہوتا ہے اور بہت آ, زیادہ والیمز کے اندر آ, جلدوں کے اندر یہ ہمارے سامنے موجود بھی ہے یہ وہ فتحو ہے کہ جس میں امام علیہ سنت رسمت اللہ تلاڑے کے زندگی کے بہت سارے فتح تو شامل ہی نہ ہوئے کئی سالوں کے بعد آ, اس طرف توجہ گئی کہ امام اہل سنت رسمت اللہ تلاڑے کے فتح جو تحریر فرماتے ہیں اس کو جمع کیا جائے تو یوں آ, بہت سارے سالوں کے فتوا یہ ہمارے سامنے آ نہیں سکے جو آ سکے ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے بہت بڑی تعداد کے اندر وہ فتح ہمارے سامنے موجود ہیں امام اہل سنت رحمتہ اللہ تلا کو جو علم فق تھا اس میں اللہ تبارک وطار نے ایسی مہارت عطا فرمائی تھی کہ اپنے تو اپنے بیگانے اور مخالفین بھی امام اہل سنت کی علم فق کے اندر مہارت کے نہ صرف قائل تھے بلکہ آپ کی تعریف کرنے پر بھی اس حوالے سے مجبور ہو جائے کرتے تھے کہ ان کو جسی اللہ تبارک و تعالن حنفی کے اندر مہارت عطا فرمائی ہے ایسی ان کے زمانے کے اندر نظیر نظر نہیں آتی جو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلاڑے کو اللہ تبارک و تعالن عطا فرمائی اس پر بہت ساری دریلے ہمارے سامنے موجود ہیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلاڑے جب دوسری مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ سے جدید ایک مسئلہ جو نوٹ کے حوالے سے تھا نیا نیا نوٹ چھپ کر کاغذی نوٹ کرنسی نوٹ چھپ کر آیا تھا اور علماء کی عقل دنگ تھی حیران تھیں کہ اس کا جو شرعی پہلو ہے کہ اس کے اوپر احکام کس طریقے سے نکالے جائیں گے کیونکہ نئی چیز تھی اس وقت بالکل تو اس کا حکم کیا ہوگا اس کے ذریعے زکات کیسے نکالی جائے گی اس سے قرض کیسے ادا کیا جائے گا اس طرح کے کئی سوالات ان کے ذہن میں تھے جب امام اہل سنت رحمتہ اللہ تلاڑے مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں کے علماء نے جہاں دیگر مسائل کے لیے آپ کی طرف رجوع کیا اس میں سے ایک مسئلہ آپ کی بارگاہ کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا کہ یہ نوٹ جو نیا نیا آیا ہے اس کے بارے میں شرعی احکامات کیا ہیں بارہ سوالات آپ کو پیش کیے گئے اور بڑے بڑے علماء اس سے پہلے خود امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کے استاذ کے استاذ حضرت مولانا جمال بن عبداللہ بن عمر مکی رحمۃ اللہ تعالی جو حنفیہ کے اپنے زمانے میں مفتی تھے جب ان سے نوٹ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فقط اتنا کہہ دیا کہ علم علماء کی گردن میں امانت ہے مجھے اس کے جزیے کا کوئی پتا نہیں چلا کہ کچھ حکم دوں یعنی انہوں نے اس حوالے سے ایک امانت کا اظہار کیا ایک صحیح بات بیان کی کہ مجھے چونکہ اس کا حکم معلوم نہیں اس کے بارے میں کہیں کچھ پڑا نہیں اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی مجھے جزیہ ملا ہے کوئی اس کی طرح کا کوئی مسئلہ ملا ہو کہ میں اس کی روشنی کے اندر اس مسئلے کو بیان کروں ایسا ہے نہیں لہذا آپ نے اس سے معذرت کر لی امام اہل سنت رحمتہ اللہ تعالیٰ سے جب یہ سوال ہوا نوٹ کے حوالے سے تو آپ رحمت اللہ تلا نے اس کے اوپر پورا رسالہ کفل الفقی الفاہنگ کے نام سے تحریر فرمایا جس میں علماء کی طرف سے کیے گئے سوالات کے آپ نے تحقیقی جواب دیے اور یہ پورا رسالہ آپ نے عربی زبان کے اندر تحریر فرمایا اسی طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلا اڑے کے جو فتح ہیں اس کا ایک اسلوب امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلا کا شاندار یہ ہے کہ جب بھی آپ سے سوال کیا جاتا تو آپ سوال کرنے والا کون ہوتا اس کو بھی پیش نظر رکھتے سوال کس انداز میں کیا گیا اس کو بھی پیش نظر رکھا کرتے تھے ضرورت جواب کی کیسی ہے اس کو بھی آپ پیش نظر رکھا کرتے تھے مثلا جو سوال ہے وہ کسی عالم دین کی طرف سے کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح عوام کے لیے مرضی تھی لوگ آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے عام لوگ رجوع کرتے تھے اسی طرح علماء کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کی طرف رجوع کرتی تھی ان کے سوالات موجود ہیں کہ جنہوں نے امام اہل سنت رحمۃ اللہ سے فتح رضویہ میں سوالات کیے ہیں تو ان کی تعداد تقریباً ایک ہزار اکسٹھ کے قریب بنتی ہے تو انہوں نے امام اہل سنت سے سوالات کیے اس کے علاوہ اور بہت سارے مقامات ہیں بہت ساری کتابیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی ہی کی ہیں کہ جس کے لیے علما نے آپ کی طرف رجوع کیا خود آپ کے استاد محترم برق غلام قادر بیگ رحمتہ اللہ جن سے امام اہل سنت نے ابتدائی کچھ کتابیں پڑھی انہوں نے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کے سید المرسلین ہونے کے حوالے سے سوال کیا تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے اس پر پوری کتاب تجلیغ القین کے نام سے تحادی فرمائی تو علماء آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اور جب علماء آپ کی طرف رجوع کرتے تو پھر آپ بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو جواب دیا کرتے تھے اور اگر اس مسئلے سے متعلق قرآنی آیتیں ہوتی تو آپ کا انداز تھا کہ سب سے پہلے آپ قرآن کی آیتوں کو تحریر فرماتے اس مسئلے سے متعلق اگر احادیث طیبہ موجود ہوتی تو پھر آپ احادیث طیبہ کو تحریر فرماتے پھر اس کے بعد آپ جو علماء کے اقوال ہوتے جو عبارتیں ہوتی اس کو تحریر فرمائے کرتے تھے امام اہل سنت عام طور پر جب آپ سے سوال کرنے والی شخصیت ایسی ہو تو اس طریقے سے جواب یہ دیا کرتے تھے پھر آپ کا جواب لکھنے کا ایک انداز یہ تھا کہ جب آپ کسی بھی فن کے اوپر کسی بھی موضوع کے اوپر لکھنے پر آتے تو پھر اس کی کوئی جزی کوئی پہلو آپ کشتہ نہیں چھوڑا کرتے تھے بعض اوقات ایسا ہوتا امام اہل سنت رحمت اللہ ہی تر کسی سوال کا جواب دے رہے ہیں تو دیتے دیتے دیتے وہ پورا رسالا بن جائے کرتا تھا سوال آپ سے کیا گیا مثال کے طور پر پہلی جلد کے اندر آپ سے سوال کیا گیا کہ وضو کرنے کے بعد جو رومال کا استعمال ہے وہ کرنا کیسا ہے تو امام اہل سنت رحمت اللہ تلا نے اس کا جواب ارشاد فرمایا اور اس کے جواب میں آپ نے کئی احادیث طیبہ ذکر کی کہ نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے پاس ایک کپڑا تھا جس کے ساتھ آپ اپنے وضو کے بعد چہرے کو اپنے جسم کے اعضاء کو پہنچا کرتے تھے ان احادیث کی فنی حیثیت کیا ہے اس کو امام اہل سنت نے بیان کیا پھر اس کے اوپر بخاری مسلم کے ایک حدیث کے ذریعے سے اعتراض ہوتا تھا تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کے بارے میں بتایا کہ اس کا محمل کیا ہے یہ روایت کس مقام پر آئی ہے اور حضور علیہ السلاط نے وہاں پر کپڑا کیوں استعمال نہیں کیا اس وقت کیسا موسم تھا کیا وجہ تھی کہ حضور علیہ السلاط اسلام نے کپڑے کو استعمال نہیں فرمایا پھر اس کے اوپر امام اہل سنت نے مزید گفتگو کرتے ہوئے دیگر احکام جو رومال سے متعلق تھے کپڑے سے متعلق تھے اس کو بھی اپنے اس فتوے کے اندر بیان کیا یعنی جب آپ لکھنے پر آتے تو پھر بعض اوقات کو پورا پورا رسالہ بن جایا کرتا تھا اور بعض اوقات کمال یہ ہوتا تھا کہ ایک موضوع پر آپ لکھ رہے ہیں اور وہ رسالہ بننے والا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اس موضوع کے اندر کسی اور موضوع کے اوپر گفتگو شروع ہوتی تھی یعنی اسی سے متعلق کوئی ایک خاص بات شروع ہوئی امام اہل سنت رسمۃ اللہ تعالی اس پر لکھتے جاتے تھے اور بعض اوقات اس رسالے کے اندر خاص اس موضوع پہ جب لکھنا شروع کیا تو اندر ایک اور رسالہ بن جائے کرتا تھا ایک اور رسالہ اس کے اندر تحریر فرما دیا کرتے تھے اور بعض مقامات پر ایسا ہوا کہ جب خاص اس موضوع کے اوپر یعنی ایک تو رسالہ پھر رسالے کے اندر رسالہ اس رسالے کے اندر بھی ایک اور گفتگو شروع ہوئی اس پر بھی بساؤ کا امام اہل سنت ایسی جامع اور ایسی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرماتے کہ اس کا ایک اور رسالہ یہ بن جائے کرتا تھا اور یہ میں صرف فرضی باتیں نہیں کر رہا فتح رضبیہ کے اندر ایسی کئی موجود ہیں حسن التعمم فی بیان حد التیمم یہ امام اہل سنت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا ایک عظیم الشان رسالہ بلکہ پوری ایک کتاب ہی ہے قطا ورزویہ کی تیسری اور چوتھی جلد کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے بہت طویل رسالہ ہے اس ایک کتاب کے اندر ایک رسالے کے اندر امام اہل سنت سے تیمم کی تعریف پوچی گئی تھی آپ رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تعریفات بیان کی اور اس ایک رسالے کے اندر امام سنت کے 8 رسالے ہیں یعنی ایک رسالہ ہے اس کے اندر مزید آٹھ موضوعات پر امام اہر سنت نے اور مستقل رسالے لکھے اور ان آٹھ میں سے پہلے پانچ رسالے تھے ان پانچ کے اندر گفتگو کرتے ہوئے تین مزید رسالے یہ تحریر پاک ہے یعنی اتنا امام اہل سنت نے جامع کلام کیا کہ تیمم کی تعریف کیا ہے تیم کس کس موقع پر کیا جاتا ہے کن کن آزار کی بنیاد پر تیمم کیا جائے گا کس چیز سے تیمم کیا جا سکتا ہے کس چیز سے تیمم نہیں کیا جا سکتا اس کو بالکل تفصیل کے ساتھ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے ایسا بیان کیا کہ آخر میں خود امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ فقیر باتیں بزرگوں کی لاتا ہے لیکن ایسے استدلالات لاتا ہے باتیں بزرگوں کی ہیں پرانی ہیں لیکن ان کے لیے استدلالات ان کی جو دلیلیں لے کر آتا ہے وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو پچھلوں نے ذکر نہیں کی ہوتی جن کو دیکھ کر اپنے یہ خوش ہوتے ہیں ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں کہ کیسی دلیلیں بیان کی گئی ہیں تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کا انداز ایسا جامع ہوا کرتا تھا کہ جو سوال کیا گیا اس کے ہر ہر پہلو پر آپ ایک جامے اور معنی گفتگو فرمایا کرتے تھے اسی طرح امام اہل سنت رحمتہ اللہ تلا علیہ کے جو فتح ہوتے تھے اگر آپ سے سوال کیا جائے عربی زبان کے اندر تو آپ رحمت اللہ تلا عڑے عربی زبان کے اندر ہی اس کا جواب دیا کرتے تھے اللہ تبارک وطر نے اس زبان میں بھی آپ کو بڑی مہارت عطا فرمائی تھی اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے فتح و رضوی کے اندر امام اہل سنت کے کئی رسالے ایسے موجود ہیں کہ جو مکمل عربی زبان کے اندر ہیں اور انتہائی اعلیٰ قسم کی عربی امام اہل سنت نے اس میں استعمال فرمائی ہے یوں ہی جب آپ حرمین طیبین گئے تو وہاں پر بھی امام اہل سنت کی علماء سے جو گفتگو ہوتی تھی وہ عربی زبان میں ہی ہوا کرتی تھی وہیں آپ نے عربی زبان کے اندر دو کتابیں بھی تحریر فرمائی تھی جس کا تذکرہ ہم پیچھے سن کر آ چکے ہیں اد دولت المکیہ اور دوسری فاہم اسی طرح جب آپ سے فارسی کے اندر سوال ہوتا تو پھر آپ فارسی کے اندر اس کا جواب دیا کرتے تھے اور اگر اردو میں جیسے کہ اکثر آپ سے سوال ہوتے تو پھر آپ اردو زبان میں ہی اس کا جواب دیا کرتے تھے اور اگر آپ سے نسر میں سوال ہوتا یعنی جیسے عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے نظم کے علاوہ تو اس انداز میں آپ جواب دیا کرتے تھے اور اگر آپ سے نظم کے اندر اشعار کے اندر سوال کیا جائے تو امام اہل سنت رحمتہ اللہ تلاڑے پوچھنے والے کو جو جواب دیتے تھے وہ اشعار میں ہی دیا کرتے تھے یعنی ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے آپ رحمتہ اللہ تلاڑے جواب دینے پر قادر تھے آپ جواب اس انداز میں دیا کرتے تھے آپ کے فتح کی شان کیا ہے کہ بڑے بڑے علماء آپ رحمت اللہ کے جب فتح دیکھتے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جایا کرتی تھی حرمین جب آپ حاضر ہوئے تو وہاں پر حرم شریف کی لائبریری کے محافظ ورنہ سید اسماعیل رحمت اللہ تلا انہوں نے جب امام اہل سنت رحمت اللہ تلا کے بعض عربی فتح دیکھے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور ایسے خوش ہوئے ایسے خوش ہوئے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ سے کیا ان سے کہنے لگے کہ اقول و حق اقول میں کہتا ہوں اور اللہ کی قسم میں حق بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کی یہ فتح امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دیکھتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور وہ آپ کو اپنے اصحاب کے اندر یعنی اپنے شاگردوں کے اندر شامل فرما لیتے یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ کے بعض فتح کو دیکھ کر فقہ حنفی کے اتنے بڑے امام ایسی بات ارشاد فرما رہے ہیں اگر وہ امام اہل سنت کے جمی فتح کو دیکھتے جمی تحقیقات کو دیکھتے تو یقیناً ان کے تاثرات اس سے بھی بڑھ کر ہوتے اسی طرح کئی ایک علماء جو پہلے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلاڑے کے بارے میں پھیلائی گئی غلط فہمیوں کی وجہ سے ان سے بزن تھے لیکن جب امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی فتو انہوں نے پڑے امام اہل سنت سے تحریری گفتگو ہوئی یا ملاقات ہوئی تو ان کی کایا بالکل ہی پلٹ گئی بالکل ہی ان کا ذہن تبدیل ہو گیا اور وہ حیران گئے کہ اس قدر مہارت اللہ تبارک وطر نے ان کو عطا فرمائی اور کیسی حق باتیں یہ بیان کرتے ہیں انہی میں سے ایک بہت زبردست عالم دین امام اہل سنت کے زمانے میں تھے استاد العلماء سراج الفقاہ مولانا سراج احمد صاحب خان پوری رحمت اللہ تلا عڑے جو امام اہل سنت کے مخالفین کے پاس ابتدا میں پڑا کرتے تھے ان میں سے تھے اور امام اہل سنت رسمت اللہ تلا عڑے سے مطمئنی نہیں شروع کے اندر لیکن آپ فرماتے ہیں خود فرماتے ہیں کہ بعض چیزیں بعض مسائل کے اندر کسی سے اطمینان نہیں ہو پا رہا تھا بالخصوص وراثت کے بعض مسائل تھے کہ جن میں یہ کہیں سے مطمئن نہیں ہو پا رہے تھے تو کسی نے امام اہل سنت کا مشورہ دیا کہ آپ ان کو اپنا مسئلہ لکھ کر بھیجیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے مراکز میں وہ خط بھیجے تھے وراثت کے مسائل کے حوالے سے اور اس وقت کی کتاب تحریر فرما رہے تھے تو انہوں نے کئی جگہ پر سوال لکھ کر بھیجا لیکن وہ سوال کہیں سے حل نہیں ہو پا رہا تھا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب انہوں نے سوال لکھ کر بھیجا تو امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے فقط ایک ہفتے کے اندر اس کا جواب واپس بھیج دیا اور اس مسئلے کے اندر جتنے اختلافات تھے جن کی وجہ سے شکوک و شبہات ہوتے تھے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے اس مسئلے کو ایسے حل کر دیا کہ وہ تمام کے تمام شک و شبہات جو تھے وہ سارے کے سارے دور ہو گئے اور امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ کے فتوی کو دیکھ کر سراج الفقہ رحمت اللہ تعالیٰ کا ذہن یکسر تبدیل ہو گیا کہ جو باتیں ان کے بارے میں ہمیں بتائی گئی ہیں ہرگز ایسا معاملہ نہیں ہے پھر ان کے تاثرات یہ تھے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلا عڑے کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو امام ابو حنیفہ ثانی معلوم ہوتے ہیں یعنی ثانی امام ابو حنیفہ ہیں ان کے فتح دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے امام احمر سنت رحمۃ اللہ کے حوالے سے علماء نے یہ قول کیا ہے کہ مشتحدین کے علماء نے درجے بیان کیے ہیں کہا کے سات درجے ہیں جس میں سے ابتدائی تین درجے مشتحدین کے درجے کے ہیں نمبر ایک وہ مشتحد ہوتے ہیں جو مشتحد مطلق کے ہیں جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں امام شافعی ہیں امام احمد بن حنبل ہیں امام مالک ہیں پھر اس کے بعد دوسرے ہوتے ہیں مشتحد فل مذہب کے ہیں جیسے امام محمد ہیں امام ابو یوسف وغیرہ ہیں ان کو ایک کول کے مطابق مشتہد فل مذہب کہا گیا ہے پھر اس کے بعد وہ مشتہدین ہوتے ہیں کہ جو مشتہد فل مسائل کے لاتے ان کا تیسرا درجہ ہوا کرتا ہے پھر اس کے بعد نیچے فقحا کے درجے علماء نے بیان کیے ہیں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ طلعے کے کے فتح کو اگر بغور دیکھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے تو امام اہل سنت بلا شبہ ہمیں اس تیسری کیٹیگری کے علماء یعنی مشتحد فی مسائل کی کیٹیگری کے اندر نظر آتے ہیں جیسے فتویٰ آپ کے ہیں جیسی نظر فقہ حنفی میں اللہ تبارک واتر نے آپ کو عطا فرمائیے یہ دیکھیں گے تو آپ کو کلام کرنا پڑے گا آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی ان علماء کے درجے کے اندر آتے ہیں امام اہل سنت رحمتہ اللہ علیہ فتح کی بہت زیادہ خوبیاں علماء نے بیان کی ہیں جس میں سے چند میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں موضوع ایسا ہے کہ اگر ایک ایک کتاب کے اوپر ایک ایک رسالے کے اوپر بحث کی جائے تو یقیناً اس پر بحث کی جا سکتی ہے پچھلے سال جو ہمارا سلسلہ تھا فیضان فتح رضویہ اس میں کئی رسائل کا خلاصہ بھی بیان کیا گیا تھا کئی مسائل بھی امام اہل سنت کے فتح رضیہ سے مثال دے کر بیان کیے گئے تھے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتح کس قدر جامع ہوا کرتے ہیں اللہ تبارک وطالیہ ہم سب کو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس علم کی بھی برکت عطا فرمائے اس سے بھی اللہ تبارک وطہ ہمیں حصہ عطا فرمائے اور جس طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کے مسائل حل کیا کرتے تھے اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ رب العزت جلنا والا ہم سب کو بھی لوگوں کے مسائل کو اسی طریقے سے حل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ برکتیں بھی عطا فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اگلے کچھ سلسلوں کے اندر ہم امام اہل سنت کے مزید علمی کارنامے مختلف فنون کے حوالے سے بالخصوص فتح رضویہ کے حوالے سے امام اہل سنت کے کچھ فتح کے بارے میں بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے کچھ دلچسپ فتح انشاءاللہ تبارک و تعالی امام اہل سنت کے ہم عرض کریں گے جو عوامی ذہن کے مطابق ایسے ہوں کہ سمجھ میں بھی آ سکیں گے انشاءاللہ تبارک و اور علم کے در بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا اللہ تبارک و ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور علم غیر نافع سے محفوظ فرمائے آمین بجاند نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم